الشیخ محمد خیر محمد حجازی المعروف مولانا محمد مکی مدرس مسجد حرام مکت المکرمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بیان فرما رہے ہیں کیسڈ ملنے کا پتہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچ فون نمبر پانچ سات آٹھ ایک دو تین اب آپ اس مبارک سلسلے کا पहला حلقه سمعت فرمای الحمد لله والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدينا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه, وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين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 قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمهو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه وأنا العاقب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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی بےست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم گیریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انس و جن کے لیے مبعوث ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تک قیامت تک کا جاری رہنا یہ ساری چیزیں اور سارے پہلو اس کے متقاضی ہیں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 تو اس کی تفاصیل میں اگر آپ جائیں تو آپ جانتے ہیں یا آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا انشاءاللہ عرب جو ہے اصل میں یہ تین قسم کہلائے جاتے ہیں ایک عرب ہیں باعدہ اور ایک عرب ہیں عربہ اور ایک عرب ہیں مستعربا یاد رکھیں عربوں کی تین قسمیں ہیں تاریخ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 وہ وہیں آباد تھے ان کے قریہ سدوم سد جو تھا اسی جگہ تھے تو یہ تو عرب ہیں وہ جو ختم ہو گئے مٹ گئے ان کی تو کوئی نسل کا ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا جس کے بارے میں آدمی کہے کہ پھر اس کا کیا ہوا اللہ نے ان کا تو اسی کلی کر لی یعنی بالکل ختم ہو گئے ان کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا اچھا اب جناب ایک عرب ہے مستعربہ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 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ر جو ہے آپ کا سلسلہ انصاف جو ہے وہ اس سیدنا دن علیہ السلام تک جاتا ہے اور پھر سیدنا دنہ علیہ السلام سے سیدنا دنہا آدم علیہ السلام تک لیکن اگر ہم اسی سلسلے کو پھر ابتدا سے دیکھیں یعنی ابتدا آفرین سے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 اور یہاں جہاں اب کابر شریف ہے یہاں بالکل ایک ٹیلے کا نشان تھا تو ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں ہے اللہ کا حکم نہیں جواب دینے کا تو آخر بی بی نے مجبور ہو کر یہ جو جنت المعاللہ جسے آپ کہتے ہیں نا جنت المعاللہ یہ اصل میں اس کو معاللہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کابت اللہ کا سرزمین مکہ کا اونچا حصہ ہے یعنی یہ اعلی ہے اعلی مانا بلند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 اس کو مومنین کی وجہ سے جنت کا لقب ملا اور جنت المعلا اللہ کہلایا تو اس مقام تک بی بی بیبہ دوڑتی آئی ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار تھے اور خاموش ہو کے جا رہے تو بی بی نے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ اللہ بیو آزاد کیا تمہیں تمہارے خدا نے یہ حکم دیا ہے یا تم خود ہم سے ناراض ہو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 و عم الوکیل اور جب جنگ عہد میں صحابہ پر دشمنوں نے حملہ کیا اور یہ کیفیت تھی کہ زاقت علیہم الارض بما احبت اللہ کی وسیع سر زمین تنگ ہو گئی یعنی بالکل اب یقین ہو گیا ہلاکت کا اس وقت بھی صحابہ کی زبان سے نکلا حسبن اللہ ونعم ام الوکیل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تحمت لگی اتنا بڑا الزام لگا المؤمنین پہ عصمت رسول پاک پہ تو جب سب سے پہلے بی بی کو خبر ملی کہ آپ پر یہ الزام لگا ہے تو بی بی کی بیان سے نکلا حسب تو اس لیے علماء نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں القول الجمیل فیما جاضل فی حسما تو ہر مصیبت میں اور ہر مشکل میں ظاہری مشکلات باطنی مشکلات دنیاوی مشکلات نوکری کی مشکلات دشمن کی مشکلات اگر اس کو آدمی یقین کامل سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کیونکہ جس, جس نے پڑھا ہے اس کی اللہ نے مشکل حل فرما دی ہے اس لیے علباء نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ مبارک ایک اکثیر ہے یعنی ایک ایسا ہے کہ جس چیز کو لگاؤ سونا بنا دے لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر ای ہو ایمان ہو یقین ہو اور پھر پڑھنے کے لیے کوئی حد نہیں وزو ہے نہیں ہے ڈپٹی پہ ہیں آپ چل رہے ہیں گھر میں ہیں بیٹھے ہیں جب یاد آیا تو پڑھ لیا اور جس مشکل کے لیے پڑھیں گے اللہ کی نامت فن کلبو بن احمد اللہ و فص بن مسو اللہ نے فرمایا کہ جب میرے مدنی کے صحابہ نے اس کلمے کو پڑھا تو ہم نے پھر ان کو نعمتوں کے ساتھ واپس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 کبھی ان سے بچے چھڑوائے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب ان پہ نظر ڈالیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ ساری محبل جس کے لیے سجائی جا رہی تھی وہ آنے والے تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب جناب سیدنا اسماعیل اسلام کا پانی ختم ہوا بی بی صاحبہ سفا مربا پہ دوڑی سفا پہ چڑی مربا پہ گئی مربا پہ چڑی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 حکم دے دیے نہریں جاری ہو جائیں ہو گئی لیکن یہاں تو اسباب بھی ہیں کہ دو نبی اکٹھے ایک رسول نوری ہے جبری وہ بھی رسول ہے قاصد ہے اللہ کا اور ایک پیغمبر حضرت اسماعیل اور تیسرے پیغمبر سیدنا محمد دلاب حکمد الرسول کا تو ان سب چیزوں کے جمع ہونے سے زمزم کو جو فضیرت ملی وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ بڑھ گئی تو اس لیے ال نے لکھا کہ جب میں راج پہ جانے سے قبل حضور پاک کا سینا مبارک کھولا گیا تو ہر چیز ابراہیل جنت سے لائے لیکن پانی زمزم سے لیا جو دلیل تھی اس بات کی کہ پانی رمزم کا افضل ہے ورنہ اگر اور کوئی پانی افضل ہوتا تو وہاں سے پانی لانا جبریل کے لیے کیا مشکل تھا جنت سے جب ستستم صاحب سارا سامان جنت سے لائے آپریشن کے سامان سارا جنت سے لائے ٹانکے لگانے کے لیے دھاگا سارا جنت سے آیا ہر چیز جنت سے لائی گئی لیکن پانی رمزم کا استعمال ہوا کیونکہ افضل رسول کا افضل دل جو تھا وہ افضل پانی سے دھل سکتا تھا اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو ایک شرم کرتے ہیں بند جیسے بڑا بند ہوتا ہے نا جی جیسے آپ ڈیم بناتے ہیں اور آگے بند, بند لگاتے ہیں تو انہوں نے بھی ایک بہت بڑی سد بنائی تھی جیسے سدے اسکندری جیسے سدے یاجوج باجوج جیسے آپ سمجھیں دیوار چین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 جب ان سے ہوئی تو اب حضرت اسماعیل السلام نے عربی زبان جو تھی وہ جرہم سے سیکھی اس وجہ سے آپ جو ہیں عرب کہلائے کہ آپ کی اپنی زبان مبارک عرب نہیں تھی بلکہ آپ نے عربی جو تھی وہ جرم سے سیکھی اب زبان جو ہے اس پہ قابو ہو گئے اور حضرت اسماعیل السلام کی عمر مبارک جو ہے جب 16 سال کی تھی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 جہاں جہاں بادل کا سایہ ہو سمجھ لو گی یہ جگہ کعبہ ہے اور جہاں سایہ نہیں ہوگا تو وہ جگہ کعبہ نہیں ہے اسی جگہ تم نشان لگا لو تو کابت اللہ کے اوپر ایک سایہ ایسے جیسے صاحبان کھڑا ہو جاتا ہے یعنی وہ کھڑا ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ, علیہ السلام نے حضرت ابراہیم اور اسماعلیہ السلام نے نیچے کابت اللہ کے نشان لگا دیکھے نا کہ آج چودہ سو سال کے بعد دنیا ترقی کرتی ہے نا جی کہ جب نقشہ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 جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد میں جو کھجوریں تھیں تو ہمارے حاجیوں نے ماشاءاللہ ان کو سینے لگا لگا کے کھجور آدھی ختم ہو گئی اور نتیجہ یہ نکلا گیا اخر وہ کھجوریں ب سیدھا ہو گئیں اور وہ گر گئیں تو ہماری قوم تو ان چیزوں کی ماشاءاللہ بہت ماہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جناب اس نے جو, جو ہاتھ لگانا شروع کیا اور جیوں چاٹنا شروع کر نہیں کہ کڑے جن میں غلاف کعبہ باندھا جاتے ہیں ان کو ہر دو سال کے بعد بدلنا پڑتا ہے یہ اس کو بھی پکڑ کے ہلا رہے رہ دیتے اور وہ بھی گس جاتے ہیں کیونکہ ہر وقت جو ایک آدمی نے پکڑا ہوا وہ تو کیا کرے آگے تو بہرحال تو مقام ابراہیم اس پتھر کا نام اچھا اللہ کی شان دیکھیں یہ مقام ابراہیم جہاں اب ہے یہاں نہیں تھا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 اگر یہاں دور ہو گیا تو اچھی بات ہے کافی درمیان میں فاصلہ ہے اس وقت تصور اتنی لوگوں کا ہوتا تھا نا جی یہ تو بعد میں الحمد للہ زد مسجد کہ ہر سال اللہ کی سے عدد جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا تو اس جگہ تو صحابہ کا مشورہ یہ طے ہو گیا کہ اب اس کو نہ چھیڑو اب اس کو اسی جگہ رہنے دو ورنہ ہر دور میں جو بھی آئے گا اس کو تبدیل کرے گا کوئی کہ یہاں کر دو کوئی کہ یہاں لگا دو اللہ نے پہنچا دیا اسی جگہ رہے لیکن آپ حیران ہوں گے حکمت دیکھیں خدا کی آج بھی ہمیں تواریخ سابقہ تاریخ عالم کو جب آپ کھولیں تو ان میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ بے ہی اسی جگہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبت اللہ بنا رہے تھے نہ تو یہاں کھڑے ہو کر دیوار کو دیکھتے تھے کہ دیوار سیدھی ہے کہ نہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی آلات تو تھے نہیں اور نہ پہلے زندگی میں کبھی عمارت بنائی تھی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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بن گیا اب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا اللہ نے ندا کا حکم دیا کہ کعبہ بن گیا ہے لوگوں کو حج کے لیے پکارو تو اس ندا میں بھی اقوال ہے بعض علماء فرماتی ہیں اسی حجر ابراہیم پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی بعض علماء فرماتی ہیں کہ جبل ابی کبیس یہ جو پہلا پہلا جس قریب پہاڑ ہے نا جس پہ اب محلہ تھی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 مشرقی مکہ کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ آخر اللہ نے ارشاد فرما کا ابراہیم یحود وسلانی ولا کن کا نہ حنیفم مسلمان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 وہ مکے کا سردار تھا اور بہت بڑا سردار یعنی اس کی بات جو تھی نا جی مکے میں اور قبائل میں اور ہو مکہ ایسے مانی جاتی تھی کہ اس کی بات کے ٹالنے کا کسی کو کوئی تصور بھی نہیں تھا تو عمر ابن لوہی جو ہے یہ وہ آدمی ہے جو حاجیوں کو بڑی خدمت کرتے ان کو زمزم پلاتے صرف زمزم خالی نہیں بلکہ اس میں اصل ملا کے شاد ملا کے پلاتے تھے حاجیوں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 اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان رائے تو فرمایا میں نے مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہ جرم فنار کہ وہ اپنی آتے جو ہے جہنم میں گھسیٹتا ہوا جہنم میں چپ رہا تو یہ وہ پہلا شخص تھا جس سے بت پرستی کی ابتدا اس نے آڈر کر دیا کہ بھئی کوئی آدمی بت بنائے ہر کبھی بت بنائے لیکن وہ بت مکے کے پتھروں سے ہو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 اب صحابہ حیران ہو گیا کہ بت کیسے پیدا پہنچا ہے اس نے کہا ابھی کیسے اس نے کہا سر میں میں ایک دفعہ سفر پہ گیا سارا کا سفر تھا تو میں اپنے بت کو چھوڑ کے کسی کام کیا واپس آیا تو دیکھا کہ سال ابو ابول والا راہ سے ہی کہ ایک سارا کی لومڑی کھڑی ہے اور میرے اس بت پہ بھی کر رہی تو میں نے کہا ہاضا ربن یہ خدا ہو سکتا ہے جس پہ سال اب آ کر کر دے تو میں نے اس اس کو پھینک دیا اور دل میں اسلام داخل ہو گیا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 جا کے اس نے عراق کے اندر ایک جگہ ہے حیرا وہاں جا کر اس نے ڈیرا ڈالا اور اس کے بعد پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جو ہے سنان ابن اسعد تھا سنان اسعد جس کا لقب توبا تھا یہ اس کا بیٹا تھا اور یہ پھر بہت بڑا بادشاہ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 دن میں لڑائی اور سے حیران ہوگی کیسے کہا کہ دیکھو تم چاہتے کیا ہو نے ہونے بیٹے کو انہیں قتل کیا, انہیں کہا, بیٹے کو انہیں قتل کیا انہیں کہا بیٹے کو قتل کیا تم نے کتنے قتل کر دیے اور تمہارا تو ایک بیٹا قتل ہوا تم نے کتنے قتل کر دیے چاہتے اس نے کہا نہیں میں تو یہ صرف کو مٹا دوں گا میں تو اس شہر کا نام و نشان نہیں چھوڑوں گا دنیا میں اس نے کہا بات سنو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 تاکہ میرے ملک میں بھی جا کے کوئی دین پھیلاؤ اب جناب راستے میں ابھی وہ سفر کر رہا تھا کہ بنو حزین بنو حزین ایک قبیلہ ہے جو مکے میں آباد یہ بنو حسین قبیلے کے لوگ جو تھے یہ دوڑے ہوئے پہنچے اس بادشاہ کے پاس طبا کے پاس ان نے کہا کہ حل تری من مین اللہ ومن وجوہرات عشی عظیم کیا تمہیں چاہیے کہ تمہیں ہم سونا چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر حوالے کرتے تم چاہتے ہو اس نے کہا کون نہیں چاہتا تو اس نے کہا وہ سارا کعبہ شریف کے اندر جو ہے یہ تمام دنیا کا سونا موجود ہے آگے لے لو کیونکہ اصل یہ بات ٹھیک بھی تھی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 اس کا سال اس نے غلاف چڑھایا پھر یہ غلاف چڑھتے رہے چڑھتے رہے اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے تو بعض اوقات تو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑا کہ ان غلافوں کے بوجھ سے کہیں دیواریں نہ گر جائیں اس لیے پھر حکم دیا گیا کہ اے غلاف رکھو بھئی اتنے غلاف تو نہ چڑھاؤ تو یہ ان دونوں یہودیوں کو لے کر اپنے ملک میں گیا جس کی وجہ سے یمن میں بھی یہودیت پھیل گئی یمن میں بھی یہودیت غالب آ گئی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 تو اس جلنے والے واقعے میں سے صرف ایک آدمی تھا جو بچ گیا دوس وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے جا کے ہرکل سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک ہزاروں آدمیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے اب تو یمن کے ہمارے قبیلوں میں کوئی بچا ہی نہیں میں صرف اپنی جان بچا جا کے بھاگ کے تمہارے پاس آیا ہوں تم میری مدد کرو تو ہرکل نے کیسر روم اس وقت اس کا لقب تھا کیسر دو سپر پاور تھی اس زمانے میں ایک فارس اور ایک کیسر egg room. یہ دو سپر پاور تھیں تو یہ سارے علاقے جو تھے نا جی المانیہ سے لے کر او یمن تک یہ ان کے تسلط میں تھے اور یہ فارس کا ماورہ ان ترکمستان اور یہ ساری جو اب آپ کی ریاستیں آزاد یہ ساری کی ساری فارس کے قبضے میں تھی تو یہ دونوں طاقتیں تھیں تو کیسر روم نے حکم دیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہ ستر ہزار کی فوج لے کر فوراً تم اس پہ حملہ کرو جس نے اتنے لوگوں کو آگ میں ڈالا اور جلا ڈالا ہے تو نجاشی آیا. نجاشی کے بعد اس کے گورنروں میں دو آدمی تھے ایک کا نام فریاد تھا اور ایک کا نام ابراد اس طرح یہ دین نصرانیت اور دین یہودیت جو ہے ان علاقوں میں پھیلتا چلا گیا یہاں امر لوہی کی وجہ سے بت پرستی شروع ہو گئی مشرقی نے مکہ آ گئے اور ماہوالی جو تھے اس میں یہودیت اور نصرانیت کی بیچ ڈال دیے گئے اسلام جو تھا اصل اور ملت ابراہیم کا جو اصل تصور تھا وہ ختم ہو گیا اب یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ابرہ اور اریاد اس کے درمیان میں بھی جنگ ہو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 اب بادشاہ کیسر کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے کیا کیا میں نے ان کو کہا کہ دشمنوں پہ حملہ کرو یہ آپس میں لڑے اور اس نے میرے اپنے گورنر اریات کو قتل کر دیا بڑا اب رہا اس نے قسم کھالی اس نے کہا کہ اللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں اتنا بڑا لشکر لے کے جاؤں گا کہ اسی یمن کی مٹی میں اس کو مٹی کر دوں گا اور اس کے بالوں میں مٹی ڈالوں گا اور اس کو میں یمن کے اندر ہی جا کے سزا دوں گا تو فوری طور پر جب ابراہ کو پتہ چلا کہ کیسے روم حملہ کرنے والا ہے تو آدمی بڑا چلاک تھا اس نے فوراً سر پہ استرا پھروا دیا اور یمن کی مٹی جو تھی وہ بھی ایک برتن میں بھر کے کاصت بھیجے بادشاہ روم کے پاس کہ جناب میں تو آپ کا غلام ہوں آپ چونکہ کسم کھا بیٹھے ہیں نا تو لہٰذا میرے بال بھی حاضر ہیں یمن کی مٹی بھی حاضر ہے اس میں میرے بال ڈال دو قسم تمہاری پوری ہو گئی خدا کے لیے مجھ بھی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 اور میرے درختوں پہ آ کے بیٹھ گئی یہ زیادتی کیوں ہوئی اس پہ لڑائی شروع ہو گئی اور سینکڑوں آد بھی قتل ہو گیا کہ وہاں سے چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں لڑائی ہو گئی اب جناب یہ جب ان کا اب جب ایک مہینے تین مہینے سفر کیسے کریں تو یہ اس قبیلے والوں کو کہتے کہ ہم نے فلاں قبیلے سے لڑنا ہے تو کہتے کوئی بات نہیں ہم محرم کو پیچھے کر دیتے ہم محرم جو ہے نا پیچھے کرتے حج کے بعد جب مہینہ آتا وہ کہتے جی یہ سفر ہے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 ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی حدشے میں ابرہا نے ایک کعبہ بنایا ہے خدا کے کعبے کے مقابلے پر ان نے کہا بھی اگر ایستا ایستا اس کی رونق بڑھ گئی اور چرچا بڑھ گیا تو ہمارا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا یہ یہاں سے کچھ آدمی نکلے اور چوری چوری داخل ہوئے عبادت کے بہانے سے رات کو وہاں گندگی کٹھی کی اور کی دیوار ان کی دیواروں کو گندگی لگا کے یہ غائب ہو گئے صبح جب ابراہ کو اطلاع ملی کہ تمہارے کعبے کو تمہیں بےحرم تھی اس نے کہا یہ کس نے کی ہوگی اس نے کہا صاف بات ہے صاف عرب کبائل کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے اور کسی کو ہمارے کعبے سے کیا دکھ ہے تو تحقیق پر پتا کے کہ ہاں یہ تو نصیب والوں کا کام ہے جو مکے کے کعبے کے مجاور ہیں نا قبیلہ بنو نسیح یہ انہی کا کام ہے انہیں کیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حکم دیا فوجوں کو کہ تیاری کرو میں جا کے اس کابے کو انہدام منہدم کرتا ہوں جب تک وہ کابا رہے گا نا میرے کعبے کا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 قبیلہ بنو شکیف آباد تھا تو بنو شکیف کو پتہ چلا کہ بزو نفر جو ہے وہ بھی شکست کھا گیا بنو خسم والے وہ شکست کھا گئے تو ہم بنو شکیف اب اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اتنے بڑے لشکر کا تو انہوں نے ابراہ کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم جا رہے ہو کابت اللہ کو توڑنے کے لیے ہم تمہارا راستہ نہیں روکتے تم جانو مکہ جانے کعبہ جانو لیکن شرط یہ ہے کہ لات اضو رہنا تم ہمیں ادارے پہنچاؤ اس نے کہا بالکل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 ابو رغال جو تھا نا جی وہ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ ایسا آدمی ہے کہ ایک تو طائف سے لے کر مکے تک تمہیں راستے بتائے گا اس کو سڑکیں تھوڑی بڑی ہوئی تھی اور راستہ نہ جانے تو دو دن کا راستہ دس دن لگ جاتے تھے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 ابو رغال وہاں مر گیا ابراہ کا لشکر جب کابت اللہ کے قریب پہنچے اس نے ڈیرہ ڈال دیا اور حکم دے دیا کہ جو لوگ ملے مال ملے مویشی ملے سب پکڑ لو چونکہ روب ڈالنا تھا مکے والوں پر تو ان مال مویشیوں میں دو سو اونٹ جو ہے وہ عبد المطلف کے بھی پکڑے گئے عبد المطلف جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں اور عبد المطلف جو تھے کان ہے جو یعنی بڑے خوبصورت بڑے جمال والے کیوں نہ ہوں اگر دادا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پتہ چلا کہ جناب آپ کے دو سو اونٹ پکڑ لیے ابراہ نے تو وہاں پہنچے اور انہیں پتہ چلا کہ زو نفر جو ہے ہمارے قبیلہ عرب کا قید میں ہے تو زو نفر کو ملے کہ بھائی تمہارا کوئی تعلق ہے اس نے کہا میرا تعلق ہوتا تو میں قید ہوتا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 اتنا ان کا دب دبدبا اور جلال تھا کہ اس نے کہا کہ تخت میں برابر بٹھاؤں تو پھر تو بات شاید نہ بنے خود تخت سے نیچے اتر آیا اور استقبال کیا اور خود بھی نیچے بیٹھ گیا اور عبد المطلف کو بھی اپنے برابر بٹھایا اتنا روب آ اس کے دل پر کہ یہ کون ایسا خوبصورت جمال والا آدمی اور پھر عبد المطلف جیسا فصیح آدمی بولنے والا آدمی اس نے کہا جی آپ حکم دیں آپ کیسے آئے انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ایسا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میرے دو سو اونٹ جو ہیں وہ آپ کے نوکروں نے آپ کی فوجیوں نے پکڑے ہیں وہ آپ مجھے چھوڑ تو رہا ابراس نے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ ابد المطلف دیکھو جب تم آئے نا دل میرے دل میں تمہاری بڑی عزت بڑی عظمت تھی میں نے کہا یہ تو سردار اس قسم کے تو میں نے آج دیکھے ہیں لیکن جب تم نے بات کی نا تمہاری عزت ساری ختم عبد نے کہا والا کیوں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 لیکن اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی خود حفاظت کرے گا مجھے کیا ضرورت ہے حفاظت کرنے کی ہم ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ کون سی معقولیت ہوگی کہ ہم بلا وجہ جنگ لڑیں مجھے اونٹوں کی فکر تھی میں آ گیا لیکن اس گھر کا بھی ایک رب ہے ولی بیت بھائی تربن گھر کا بھی ایک رب ہے یہ ہمیں ہی ہیں جو اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا ورنہ ہم تو آج بندے ہیں ہم حفاظت نہیں کر سکتے سبرا نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی لے جاؤ اونٹ لے جاؤ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 لیکن اس نے موقع پایا موقع حاصل کر کے آیا اور محمود ہاتھی کے کان،, کان جو تھے نا ایک کان سے چمٹ گیا لٹک گیا اس کے کان سے اور کہنے لگا اب رکیا محمود اب رکیا محمود امام کا اے ہاتھی بیٹھ جاؤ مت بڑھو آگے خدا کا گھر ہے خدا کا گھر ہے اس نے اتنی کہنا تھا کہ ہاتھی بیٹھ اب ہاتھی جب بیٹھ گیا تو بادشاہ آبراہ نے حکم دیا سائز کو کہ ہاتھی کو چلاؤ ہاتھی کو مارتا ہے ہاتھی چلتا ہے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 تو ابھی اسی اسنا میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کابت اللہ کی جانب سے آسمان پہ سیاہی پھیل گئی اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کا اتنے بڑے غول آئے گا جیسے بادل ہوتا ہے جس کو قرآن کہتے ہیں الم ففعل ربک بی اصحاب الفیل الم القی دہم فی تخلی ارسلال عقول <مَأَكُولٌ> اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں سے کیا, کیا؟ اللہ نے کیسے ان کی قید ان کے مکر ان کے چالکی ان کے دھوکے کو اللہ پتبار کو تو نے کیسے مٹا ڈالا اور کیسے فرمایا کہ پرندے بھیجے اور پرندے بھی چھوٹے سے اور ہر پرندے کے پاس تین چھوٹے چھوٹے پتھر کے دانے ہیں یعنی ایک پنجے میں ایک دوسرا پنجے میں ایک چونج میں اللہ نے حکم دیا کہ بس ان کو تم گراؤ یہ ایٹم کے ذرے بن جائیں گے فجال اکول ایسے ہو گئے کہ جیسے گھاس چرا ہوا گھاس دیکھا نا جیسے روندا ہوا ہو گھاس جانور چبا چبا کے پھینک دے اور پاؤں کے تلے روٹ ڈالے بعض کہتی ہیں کہ جس میں وہ آیا بیماری ہوئی اور گوشت گلنے لگ گیا گرنے لگ گئے مرتے مرتے اب رہا مر گیا تو یہ وہ سال ہے جس میں بلی فی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں میرے مدنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کیونکہ عرب کے پاس کیلنڈر نہیں تھا تقویم نہیں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 باقی انشاءاللہ تو آنے والے درس میں اب ہم بیان کریں گے ولادت محمد مصطفیٰ والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلام آج کے اس درس میں سرکار دو عالم سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تصور کثیرن کثیرہ کی سیرت مبارک کے بارے میں کچھ باتیں آج کل سب سے پہلی بات تو یہ تصور فرمانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ کی سیرت طیبہ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 کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیغمبر پر مقبوض کروائے جتنے نبی بھیجے جتنے رسول آئے جن کی صحیح تعداد پہل تو اللہ کو ہے عام روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے گئے جن میں تین سو تیرہ رسول آئے اور ان تین سو تیرہ رسولوں میں سے پھر پانچ کل العزم سل رہا ہے اور ان پانچ میں سے بھی پھر سب کے سردار جو ہیں وہ خاتم السل سیے دینا آپ الحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہ یعنی آپ کی ولادت سے قبل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 نضور قرآن پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و کی مکی زندگی پھر حضور صلی اللہ علیہ و کی ہجرت حضور صلی اللہ علیہ و کا معراج حضور صلی اللہ علیہ و کا اصرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضبات اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ و کا جمال حضور صلی اللہ علیہ و کا کمال حضور صلی اللہ علیہ و کی نوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودات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 آپ کا دور نظارت آپ کا دور اسفار آپ کا دور فتح فتح مکہ آپ کا دور اپنوں کے ساتھ آپ کا دور بیگانوں کے ساتھ آپ کی خارجی زندگی آپ کی داخلی زندگی آپ کے معاملات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 جیسے قیصر روم کے بادشاہوں کا لقب تھا کسرا فارس کے بادشاہوں کا لقب تھا اسی طرح فرائنا مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا تو نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا تو تباہ بھی آج ہے وہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا وہ تبا لکبر تبا لبا تھا اس طرح پکارے جاتے تھے تو اس نے کہا کہ اگر حضور سرکار دو عالم